ایک بیدارتی پیر میلاد کروایا کرتا تھا قوالی اور میلاد وغیرہ کروایا کرتا تھا مباحث ان کو خیال ہوا کہ ان کو پیر صاحب کو سمجھاؤں کے لیے ایسی بدہت کو چھوڑ دیں قبری کا جذبہ اٹھا یہ صاحب کے پاس تشریف لے گئے ان سے فرمایا کہ آپ ایسی بدعات نہ کیا کریں لوگوں کو صحیح صحیح سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں جی صاحب نے فرمایا کہ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تصدیق کروا دوں آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے مجلس میں آپ کو نظر آنے لگے اور وہ فرما دیں کہ یہ پیر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں وہ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے مولانا صاحب کو خیال ہوا کہ ماننے کی بات تو پھر بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس بہانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو ہو جائے جیسا کہ میں زیارت کرواتا ہوں فرمایا کہ لیے ایک بیدا تی کے ذریعے زیارت ہو جائے وہ کیا چیز ہوگی صورت خیالیہ ہوگی مثالیہ ہوگی کیا ہوگی باس کو چھوڑو زیادہ تو ہو جائے جو لوگ زیادہ محقات ہوتے ہیں اللہ کے شاہی شاہی بندے وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں یا نازن آباد نمبر دو میں حضرت بابا نجم ایسا صاحب رحمہ اللہ کا رہا کرتے تھے کے نام پر نئی آبادی سپر ہائی وے پر ہے احسن آباد وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آتے ہیں اور ہمارے شیخ پور پوری قدر سے کے بارے میں فرماتے وہ بھی نظر آتے ہیں بیداری میں میں دیکھتا ہوں اس کے بعد یہ فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خیالی یا ضرور حقیقت نہ ہو خیالی اثر اور میرے خیال میں یہ ہسیاں ایسی سما گئی کہ مجھے بیداری میں نظر آ رہے ہیں ہر کے بیدا میں ایشور در دور بندہ رنگ جس کے دل میں جو بات سما جاتی ہے تو وہ یہ ہر چیز اس کو وہی نظر آتی ہے بس وہی دل جانے فگارو چشمے بے دارم تو ہر کے قیدا میں شو در دور ہندارم تھی اگر جامع رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے بارے میں میرے محبوب میری جان میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے میری آنکھوں میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے جو چیز بھی مجھے نظر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تُو ہی تُو ہے. مجھے سب کچھ تُو, تو نظر آتا ہے ایک خشک مولوی بھی پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ گھر خر پیدا ہے شیور دادا نظر آ جائے تو اس کو بھی آپ یہی کہیں گے کہ یار اللہ یہ تو ہی ہے انہوں نے اس مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمایا بن دن تو میں سمجھوں گا کہ تو ہے یہ حضرات ان کی طبیعت میں تو بڑی براوت بڑے نبی بڑے حاضر جواب ہوتے بندا رن تو وہ تو ہے ارے جو ہماری بات نہ سمجھے وہ گدا ہی تو ہے مولوی تو ہماری بات سمجھتا نہیں تو گدا تو ہی ہے بس بابا نجم آسن ساز رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیداری میں ادوریہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اگر شاید پھول پوری جیسے زیارت ہوتی ہے حضرت کا لاقب انہوں نے دیا سلطان الحر کی میرے اور میں جہاں تک بات ہے سب سے پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا یہ بتا کر کہ مجھے بیداری میں زیارت ہوتی ہے پھر فوراً فرما دیتے ہو سکتا ہے کہ یہ خیالی صورتیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ارے وہ خیال کوئی کم مبارک ہے جس خیال میں سماج جائے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس خیال میں سما جائے سلطان اس کا خیال صورت بن کر سامنے نظر آتا ہے تو ہو سکتا ہے خیالی صورت ہو مگر یہ خیال بھی کچھ کم مبارک تھوڑا ہی ہے یہ بھی بہت مبارک ہے یہ بات ہے ایسے ان نے مولانا صاحب نے سوچا کہ یہ پیر جو کہہ رہا ہے زیارت کروا دوں تو یہ شاید کوئی خیالی صورت کوئی تصرف کرے گا یہ لوگ تو توجہ ڈالنے کی مشق کرتے ہیں کوئی مشق کر کے تصرف کر کے صورت خیال لیا لیا جو بھی ہو اس سے ہمیں بات ہے نہیں زیارت تو ہو جائے جس طریقے سے بھی ہوگی حقیقت بار میں کھولے گی ان کو یقین تھا اپنی تعریف پر حقیقت تو کھول کر کے رہے گی کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے آپ تعارت کرو مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولانا صاحب کو خطاب کر کے فرمایا کہ بڑے میاں کی بات مان لو رفیع صاحب کی بات مان لو قبالی کروایا کرو جلاد وغیرہ کروایا کرو یہ اس کی بات مان لو اب جواب سنیے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں اپنے محاطبہ کریں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں آپ کا چہرہ اندر آپ دیکھ رہے ہوں آپ کی بات اپنے کانوں سے سن رہے ہوں پھر کیا کسی کو ہمت ہو سکتی ہے چونو چرا کرنے کی وہ تو یہی کہے گا کہ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بیدا کی تیر کو مان لیا اس کو میں سجدہ بھی کرنے کو تیار ہوں کرافر والے میں کہ وہ مولانا مواقع تھے موافد جواب یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس وقت میں کس حالت میں ہوں حالت میں ہوں یا اس بابا نے میرے دماغ پر کچھ سرو کر دیا ہے کس حال میں ہوں یہی مجھے معلوم نہیں اور سامنے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے صورت مبارک کا وہ واقع تک آپ کی صورت ہے یا اس نے کچھ پڑھ کر اور کچھ توجہ کے اثر سے کچھ صورت پیش کر دی ہے اور جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ آپ ہی فرما رہے ہیں یا اس کے, اس کے کچھ کرنے برنے سے تصرف ہو گیا کچھ شیطان بول رہا کچھ معلوم ہی نہیں مجھے کیا ہو رہا اور دوسرے طرف آپ کے حیات مبارکہ کے ارشادات کھلے کھلے کھلے کھلے میرے سامنے ہیں اس یہ تصرف وغیرہ دے کر جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے آپ کے حیات مبارکہ کے طیبہ کے ارشادات وہ میں ہر جت نہیں توڑ سکتا ہمارے لیے دلیلیں وہی وہ ہیں جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہی کیارا کوئی ختم ہو جائے یہ ہے کہ آج کل جو مباحد ہوتا وہ جب دیکھتا کہ ارے اللہ کی تجارت ہو گئی وہ فرما رہے ہیں کہیں یہاں انکار کرنے میں کفر نہ ہو جائے تو کیا فرمایا نشم ن شرستم کیا خواب گوئم کیوں گنام آفمویم وہ بیٹا تھی پیر کا فصہ تو بڑی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی یہاں پسا کو مسلمانوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے خواب میں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا لیکن بس بھائی بالکل ٹھیک ہے بالکل جہاں میں ایک پیر صاحب تھے تو ان کے خلیفہ صاحب تھے جن کو ہم نے فوٹو بنا دیا تھا فوٹو بن گئے فوٹو پہ احبیت تک پہنچا نہیں بلکہ اس کے بعد غوث بھی بنا دیا تھا یہ حوصلہ بن گئے وہ بتاتے تھے کہ مجھے خانقاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں صاحب خوب اچھا تھے کہ ہمارے ہم نے جس کو غوث بنایا تو ان کو جب حضور اکرم صدیب وسلم نظر آتے ہیں دیکھیے ہمارا مقام کتنا بلند ہے وہ بہت سا منحرف ہو گئے پیر کے باغ ہی ہو گئے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے تو جھوٹ سب کچھ کہا تھا کچھ بھی نہیں رہی کے قریب میں آ کر بتاتے رہے کہ بالکل سو فیصد جھوٹ تھا میں نے چبا کیا پیر اپنے کو میں کیا سو سو پہ فراغ کر قابو کی پوری دنیا پوری دنیا جنا ہو جائے خوابوں میں کیسی کیسی زیارتیں ہوں کیسی کیسی بشارتیں ہوں مگر ہم نہ تو شب پرست ہیں اور نہ ہی شب کی بات کرنے والے ہیں ہم تو آفتاب جو خدا نہ جو کچھ کہیں گے آفتاب سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرما دیے وہ آفتاب ہیں ہم آفتاب کے ماننے والے ہیں راتوں کے پجاری نہیں ہے آفتاب کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسا ایمان پاپ رہا ہے